السلام علی علیک علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یار پیارے مدنِ منو کیسے آپ ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی برکتیں اور سلامتی ہمارا مقدر بنا ہے الحمد مدنی چینل کا یہ سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اور جیسے جیسے ہمارے اس سلسلے کے معاملات آپ سمجھ رہے ہیں الحمد للہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ بھرپور شامل ہوتا جا رہا ہے جس کا اظہار کل بھی جو سوال آپ کو پیش کیا گیا آپ کے اس میں جو جوابات ملے الحمد اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے قاری صاحبان اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ماشاءاللہ اللہ بہت شوق کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ شیخ تریقت امیر السنت نے کل کہ جو مدنی پھول ہم نے امیر علیہ سنت کا دیکھا اس میں والدین کی فرما برداری اور ان کا کہنا ماننا کے حوالے سے وہ پیارے پیارے مدنی پھول تھے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو اگر وہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے تو بعض اوقات وہ والدین کے پیار ان کی محبت اور کئی معاملات میں تقابل کرتا ہے آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک اسی طرح کا ایک بچہ جو بظاہر بڑا ذہین تھا ایک دفعہ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا اور اس خیال نے اس کو کس عمل پر ابھارا اور اس عمل کے رد عمل جو ہوا اس پر اسے نصیحت کے مدنی پھول میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہونہار بچہ جس کا نام جاوید تھا یہ پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار اور ہر بات کو فوراً سمجھنے والا یہ بچہ تھا لیکن اس کے اندر ایک خرابی تھی خرابی یہ تھی کہ بعض اوقات جب اسے کوئی کام کہا جاتا امی جان جیسے اس کو کام کہتی تو کرتا تو صحیح لیکن بڑی اکتا کے ساتھ اور برا مناتے ہوئے جیسا عام طور پر آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ طبیعت ہو کہ آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو فوراً اکتا اور برا مناتے کرتے ہیں لیکن خوش دلی سے نہیں کرتے مر مر کے کرتے ہیں تو گھر میں چونکہ وہ سب سے بڑا بھی تھا تو اسی لیے عام طور پر امی جو ہیں وہ گھر کے باہر کے کام اپنے اسی بچے سے کرواتی تھی اور یہ برا مناتے ہوئے بھی درل کرتا تھا وہ ایک مرتبہ گھر پہ مہمان آنے والے تھے تو جب یہ گھر پہنچا تو امی نے اس کو ایک فہرست دی کہ بیٹا یہ سامان لے کر آئے تو اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کام کرنے کو لیکن اس نے جناب فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ کیا کیا کہ آئندہ جب بھی امی کا دیا ہوا وہ کام کرے گا تو اس کا معاوضہ لے گا خیر کچھ دن اسی طرح گزرے تو اس نے ایک بل تیار کیا اور جب امی جان اپنے کام کاج سے شام کو فارغ ہونے لگیں تو اس نے امی جان کو وہ پرچہ دیا جو بل تیار کیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اب بل کو جب امی جان نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ فلا دن میں نے گھاس کاٹی اس کے پانچ روپے اس ہفتے اپنا کمرہ صاف کیا اس کا ایک روپیہ فلا فلا سامان لینے اسٹور گیا اس کے اٹھانے آپ خریداری کرنے گئی میں نے چھوٹے بھائی کا خیال رکھا اس کے بھی ایک روپیہ گھر کا کچرا آپ نے جمع کیا فلا دن میں نے اس کو باہر پھینکا اس کا ایک روپیہ اس دن میں نے سہن صاف کیا تو اس کے دو روپے امتحانات میں میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اس کے پانچ روپے تو اس طرح اس نے ٹوٹل کو یہ اٹھارہ بیس روپے کا حساب بنا کر اپنی امی کو بل دیا اب جب امی جان نے یہ دیکھا تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ میرا بچہ اس کا ذہن کیسا خراب ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہو نہ ہو میری تربیت میں ہی کوئی ایسی کمزوری رہ گئی کہ اس نے آج ایسی باتیں کر لی امی نے بھی اس بل کے پیچھے اپنا بل تیار کیا اور وہ کچھ اس طرح تھا کہ تمہاری امی نے تمہیں دس سال پالا بل کچھ نہیں ہے تمہاری امی کبھی کبھی رات بھر تمہارے لیے جاگی اور تمہاری دیکھ بھال کرتی تھی اس کا بھی کوئی بل نہیں ہے امی نے تمہیں ہر طرح سے خطرات سے محفوظ رکھا اس کا بھی کوئی بل نہیں ہے تمہارے کھلونے کھانا کپڑے فیسے تمہارے مطلب ناک صاف کرنا تم مطلب کپڑے خراب کر دیتے اس کو دھونا اس کا بھی کوئی بل نہیں ہے تمہارے لیے اتنی اتنی دعائیں کی اس کا بھی کوئی بل نہیں ہے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے جو امی تمہیں پیار دیتی ہیں اس کا بھی کوئی بل نہیں ہے اور یہ بل تیار کر کے انہوں نے اپنے اس بچے کی کتاب میں وہ بل رکھ دیا اور خود نماز عشاء وغیرہ میں مصروف ہو گئی جب اس چھوٹے سے بچے نے کتاب کھولی اور اس میں امی جان کا بھیجا ہوا بل پڑھا تو جیسے ہی پڑھا تو اس کے ہاتھ کپ کو لگے آنکھوں سے آنسو بھر گئے رونے لگا اور اسے احساس ہو گیا کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے ماں کا پیار دانت سب اس کی بھلائی کے لیے ہے ماں کا حکم بھی اس کی بھلائی ہی کے لیے ہوتا ہے وہ فوراً اٹھا اور اپنی امی کے کمرے کی طرف بھاگا اور لپٹ کر رو رو کر معافی مانگی تو پیارے مدنی منو اگر اس طرح سے جائزہ لیں کہ آج اگر ہمیں کچھ کام کہا جاتا ہے آج اگر ہماری کوئی تربیت کی جاتی ہے ہمیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھانا ہمارا مطلب اس یہ سمجھانا ہمارے لیے فائدے مند ہی ہوتا ہے تو اچھے اور سادت مند مدنی منع تو یہی وہی ہیں کہ جو امی جان کی طرف سے دیے ہوئے کام بھی کر لیں اور اچھے اچھے پیارے پیارے بنے رہیں اور اپنی طبیعت میں غصہ چڑچڑاپن اور یہ سب نکالنے کی بھرپور کوشش ہوگی یہی آج ہمارا مدنی پھول ہے نیت کرنے کہ انشاءاللہ اس پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول یہ چاہے بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو عورت ہو یا مرد ہو ہر ایک کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں میں دنیا اور آخرت کی برکتی برکتیں ہیں آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کے گلدستے کو اپنے دل میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ابھی سے نیت کر لیتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد و سلام و رحمت پیارے بابا جان میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے یہ گھر آ کر بتاتا ہے کہ کھانا اس طرح کھانا سنت ہے اور پانی اس طرح پینا سنت ہے ہمیں خوشی تو بہت ہوتی ہے لیکن ان باتوں پر عمل نہیں ہوتا اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں یہ مدنی منہ آپ کو انفرادی کوشش کر رہا ہے سمجھے کہ کھانا اس طرح کھانا ہے پانی اس طرح پینا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں مدری قافلوں کے مسافر بنے آپ بھی بالغان مدرسۃ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیں پڑھے ہوئے تو اگر آپ کا وہاں کا ذمہ دار اجازت دیتا ہے تو پڑھانا شروع کر دیں تو اپنے آپ کو آشکان رسول کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ شاء آپ سیکھ جائیں گے کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے پانی کس طرح پیے جاتا ہے بچہ خالی آپ کو تھیئری بتا رہا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ کو مدری ماحول میں آنا ہوگا اور اپنے رخ پر رخاڑی سجانی ہوگی اور سر کو سر سبز بھی کر دیں تو مدینہ مدینہ واللہ تعالیٰ سلو حبیب صلی اللہ تعالی, علی علی اللہ تعالی محمد یہ مدنی المنا کتنا پیارا ہوگا کہ جو اپنے مدنی ابو کو امی کو گھر والوں کو جو سنت سکھا رہا ہے جو کھانا کھانا سکھا رہا ہے جو پانی پینا سکھا رہا ہے اور ہمارے امیر میں فرماتے ہیں کہ گویا یہ مدنی منا انفرادی کوشش کر رہا ہے تو اس سے آج کا باپا کا مدنی پھول تو یہی مطلب ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ مدنی منع بھی انفرادی کوشش کر سکتے ہیں جی ہاں کہ مدنی منع تو آپ دیکھیں نا آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ اپنی طبیعت جانتے ہیں کہ جس دن آپ نے ضد کرنی ہے تو اس دن آپ اپنی بات منوا ہی لیتے تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مدنی ضد بھی اگر ہو کہ کھانا انشاءاللہ شاء پر جب بیٹھ کے کھائیں گے تو جس طرح مدرسے میں قاری صاحب آپ کو دعائیں پڑھاتے ہیں آپ کو سنت کے مطابق بیٹھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور آپ پردے میں پردہ کر کے اور جناب بہت ہی اچھے انداز سے کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف یہی یہی کیوں مدرسے میں ہم انشاءاللہ گھر میں بھی اس کو نافذ کریں گے اور گھر میں بھی جب کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق کھائیں پانی پیئے تو سنت کے مطابق پیے انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ انداز آپ کے بڑوں کو بہت اٹریکٹ کرے گا اور ان کی بھی عادت بن جائے گی اور انشاءاللہ جب آپ کا یہ انداز دیکھیں گے آپ کے والد صاحب بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے امی جان بھی اجتماع میں شرکت کریں گی آپ کے والد صاحب مدرس الدینہ بالغان میں جا کر قرآن پڑھنا شروع کریں گے کہ مدنی قافلوں کا وقت آئے گا تو والد صاحب بڑے بھائی یہ سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ شاء یوں ایک مدنی مننے کی انفرادی کوشش کی برکت سے پورا کا پورا گھر یہ سنت و بھرا گھر بن سکتا ہے تو اب سنتیں جارے مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں اور ہمارے اس سلسلے میں بھی الحمد ہماری مجلس نے آپ کے لیے یہ ترتیب بنائی ہے کہ آپ کو سنتیں بھی وقتاً فوقتاً سکھائی جائیں گی تو آئیے ہم اپنے مدرسۃ المدینہ کے ایک درجے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاری صاحب آج مدنی منو کو کون سی سنتیں اور آداب سکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے کاری صاحبان وقتاً فوقتاً مدنی منوں کو یہ سنتیں مطلب بھی کریں کہ آیا یہ مدنی منع یاد رکھتے ہیں یا نہیں اور پھر عمل بھی کروائیں کہ جو چیز عمل میں رہتی ہے وہ چیز یاد رہتی ہے آپ نے گزشتہ دنوں سلام کی سنتیں سیکھی تھیں سرما لگانے کی سنتیں سیکھی تھیں اب اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو یاد دیوں گی کہ اس سنت پر عمل کیسے ہوتا ہے تو سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن لیتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے آئیے ہمارے سلسلے کا یہ ایک حصہ ہم دیکھتے ہیں سنتیں اور آداب میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم وآل کی میٹھی میٹھی سنتیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد <تصفيق> الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام رسول و و نور اللہ کا کا حبیب اللہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین آج ان شاء اللہ ہم چھینکنے کی سنت اور آداب چیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل چھیکھ کس کس کو آتی ہے سب کو آتی ہے چھینکنا آئی ایسی کے متعلق کچھ آ سکتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین چھینکنا بھی ایک اہم عمارے ہے اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں لیکن افسوس مدنی محل سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی جہاں بھی چھینک آئی زور زور سے کیا کرتے تھے آج چھی آج چی ناک بھر آئی تو سنک لی اور بس پیارے پیارے مدنی منو ایسا نہیں اس کی بھی کچھ سنت اور آداب ہیں چھینک کے وقت سر جھکائیے چھینک کے وقت سر جھکائیے منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے چھیک کی آواز بلند کرنا حما کرتے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے کتنی چیزوں میں چھینک میں اور ڈکار میں بہت سے لوگ ایسی ڈکار لیتے ہیں کہ دوسرا ڈر جاتا ہے آپ لوگ تو ایسی ڈکار نہیں لیتے تو ڈکار کی آواز اور ایک چھینک کی آواز کس طرح لینی چاہیے اگر یہ آ جائے تو کوشش کر کے آواز کم کرنی چاہیے جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے اگر ہم الحمد کہیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے رب العالمین, رب, العالمین رب العالمین کہیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحم اللہ کیا دعا کریں گے یرحم و یعنی اللہ زبل تم پر رحم فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدی منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یار یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین چھینک آنے پر الحمد کہنا سنت ہے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے اور جو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ مل کر کہیں چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یر اللہ کہے یعنی ایک مدنی منع کو چیخ آئے اور جس نے سنا وہ کیا کہے گا یار اللہ ایک متاب اللہ سے پڑھیے یر اللہ کیا پڑھیں گے Yerhamukallah. Yerhamukallah. اللہ یعنی اللہ تجھ پر بھی رحم کرے کہ اتنی آواز سے کہے, کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا توبہ بھی کرنا پڑے گی تو لہذا جب بھی ہمارے کسی میں کوئی چیک آ جائے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہے یا الحمدللہ کہے تو ہم کیا کہیں گے یرحم اللہ جواب سن کر چھینکنے والا کہنا ولاکم یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے یا یہ کہیں اللہ کہ یعنی ہدایت دے اور تمہاری اسلح فرمائے چیخنے والا زور سے ہم کہ کوئی سنے اور جباب دے دونوں کو سواب ملے یعنی کہ جیسے چھینک آ گئی تو میں بلند آواز سے جواب دیں چیک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے اگر کسی کو چیک آ رہی ہے اس نے الحمد اللہ کہا تو ہم اس کے جواب میں کہہ دیں یار ہم ایک مرتبہ واجب ہے واجب ادا ہو گیا دوبارہ چیک आए وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے حضرت والد سے روایت کرتے ہیں کہ چیک آئی میں بھی موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و تم پر رحم فرمائے اس سے دوبارہ چھینک آئی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زکام ہو گیا ہے اب آپ نے جواب نہ دیا آپ نے دوسری مرتبہ اس جواب اسی صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اگر اس نے ہم بیان نہیں کری اس نے الحمدللہ نہیں کہا جس کو چھینک ہے تو اب ہم بھی جواب نہیں دیں گے اور نہ ہم کریں گے کیونکہ واجب نہیں حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے رحم اللہ کہو اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم بھی الحمد اللہ نہ کہو کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض ہادرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا مگر بہتر یہ ہے کہ سارے جواب دیں جیسے ہم بیٹھے ہیں اگر کسی منع کو چھینک آ جاتی ہے تو اگر ایک بھی جواب دے دے گا تو صحیح ہے اگر ایک بھی جواب نہ دے گا اگر بڑے اسلامی بھائی ہو تو گناہ گار ہوں گے نماز کے دوران چھینک آئے تو کیا کریں ہوں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو چھیک آ گئی تو وہ کہے گا الحمد للہ <سؤال> نہیں نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ <سؤال> نہیں کہیں گے آپ نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کو چیک آئی تو آپ اس کا جواب دیں گے <سؤال> اگر جواب دیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اے پیارے اللہ عز و جل ہمیں چھینک کی سنت اور ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحبیب علی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد تو پیارے پیارے مدنی منو آپ نے نیت کری لی ہوگی انشاءاللہ کہ جب بھی چھینک آئے گی تو اول تو اپنی آواز کو پس رکھیں گے آواز کو کم رکھنا ہے اور جب بھی چھینک آئے گی الحمدللہ رب العالمین العلمین کل حال اور بعض روایتوں میں اس کی بڑی پیاری فضیلت بھی ہے کہ جو چھینک آنے پر الحمد رب العالمین آئل کل حال کہے گا تو کبھی داڑوں اور کانوں کے درد سے وہ محفوظ رہے گا سبحان اللہ تو سنتوں پر عمل کرنے میں تو برکت ہی برکت ہے تو کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کوئی سیکھنے پر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یرحمک اللہ تو اب یہ سنتیں سیکھ تو گئے ہیں لیکن عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے کہ اس یہ اس ان سنتوں پر عمل کرنے میں کتنی برکتیں ملتی ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں میں آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں کہ یہ محبتیں بھی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دعائیں دیں گے کسی کو اچھی بات سکھائیں گے جیسے قاری صاحب نے سکھایا کہ اچھی اچھی کیا جاتا ہے ناک بھراتی ہے تو سنک لی جاتی ہے تو یہ انداز اگر ہمارا ہو کہ ہم چھینکنے والے کو سکھائیں بھی کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان سنتوں پر عمل کس طرح کرنا ہے یہ جب چھینکنے والا بھی کوئی عمل ہے اگر الحمدللہ کہے تو دوسرے پر واجب ہے ضروری ہے لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا رحمکل تو ہم یہ تمام باتیں الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ اور پاکستان بھر میں دنیا بھر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے آج ہماری مجلس نے جو کارکردگی کی تیار کی ہے اس وقت کی جو کارکردگی ہمارے پاس موجود ہے اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً دو سو چھبیس مدرسوں کی کارکردگی ہمارے پاس موصول ہوئی کہ اس وقت ہمارا یہ سلسلہ پاکستان بھر کے دو مدرسوں میں تو دیکھا جا رہا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ لائٹ کے مسائل تو دیش کا انتظام یہ سب انتظام کرنا ہوتا ہے الحمدللہ للہ ہمارے مجلس اس میں کوششیں کر رہی ہے کہ ہم اس سلسلے کو مزید کامیاب کریں مرحبا دو سو چھبیس مدرسوں کے یوں دیکھا جائے تو ہزاروں مدنی منع الحمد ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ یہ سنت آداب نہ صرف خود سیکھ لیا ہم نے نہ خود عمل کریں گے بلکہ اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں گے ان ان شاء تو اب ہمارے مدنی منع مدرسوں میں پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے اور مدنی جنم میں تو نہ جانے کہاں کہاں ہمارا سلسلہ دیکھا ہی جا رہا ہے تو بعد اوقات ان کے جو سرپرست ہیں یہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مدنی منوں میں انہوں نے کیا تبدیلیاں محسوس کی مدرس المدینہ میں داخلے کے بعد سرپرست کے جو جذبات ہیں تو ہماری مجلس نے کوشش کیے کے سرپرستوں کے تاثرات یہ لیے جا رہے ہیں اور میں اس سلسلے کی وساکت سے اس وقت موجود تمام مدارس کے قاری صاحبان ناظمین کو گزارش کروں گا مدنی التجا ہے کہ وہ اپنے مدرسوں کے جو مدنی منوں کے جو سرپرست ہیں ان کے بھی تاثرات ریکارڈ کروائیں اور مجلس کو بھیجیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے مدرسے کے بھی مدنی منع کے تاثرات سرپرست کے تاثرات یہ پیش کیے جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کس مدرسے کے کس مدنی منع کے سرپرست تاثرات دے رہے ہیں دیکھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ہمارے <تصفح> <حلی> ساتھ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اور ساما کے والد صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی الحمد اللہ آپ یہ مدرس مدینہ کون سے شعبے میں زیر تعلیم ہے اس وقت یہ شعبہ حفظ میں ہاں لیکن اس سے پہلے جو ہے نادرا اور قاعدہ وغیرہ یہیں سے ختم کیا لیکن الحمدللہ بچہ میرا اس طرف جو ہے اس کا رجحان ہے وہ پہلے سے زیادہ یہاں خوش ہیں اسکول کے مقابلے میں یہاں وہاں حالانکہ فورتھ کلاس میں تھے وہ لیکن میں نے اندازہ کیا کہ وہ مدرسے میں آنے میں زیادہ خوش ہیں جبکہ یہ ٹائمنگ زیادہ ہے صبح سے آتے ہیں اور چار بجے تک ہوتے ہیں اسکول میں تو یہ بارہ بجے آ جاتے تھے آٹھ بجے اچھا مدنی منڈا جب آپ کے یہاں پر آیا تو ساری باتیں اثر تو ہوتا ہی ہے جی آپ کے اندر گھر والوں کے اندر کیا کیا تبدیلیاں محسوس سنگھ والدہ کے اندر بہنوں کے اندر یا بھائیوں میں آپ میں ہاں یہ تبدیلی یہ نظر آ ہے اس وقت مجھے کیونکہ ابھی تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ان کو لیکن دیکھنے میں یہ آ ہے تو یہ سنتوں کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں اپنی والدہ کو بتائیں گے کہ جی عمر کتنی ہے ان کی عمر دس سال ہے میرے بچے کی ہاں میرے بچے کی عمر دس سال ہے اور وہ بتاتے رہتے ہیں والدہ کو کہ پانی پینے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے اس طرح کی بات ہے سونے سے وقت سوتے وقت جو ہے نا یہ پڑھنا چاہیے اور گھر میں جب داخل ہوں گے تو والدہ کے ہاتھ چومیں گے اس طرح کی بات والدہ کے چومتے ہیں تو اور دوسرے جو ان کے بھائی بہن ہیں یہ اصل میں میرے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اچھا میری ماشاء اللہ چھ بچے ہیں ان میں سب سے چھوٹے ہیں تو دوسرے بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اچھا ہاں کہ ہمارا بھائی جو ہے اس طرح کی یہ کر رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منڈی میں من عادت ہوتی ہے یا بچوں میں کہ گھر میں پکا ہوا کھانا جو ہے خاموشی سے نہیں کھاتے یا اپنی طبیعت کا نہیں پکاوا تو کچھ اس بات کا اظہار کرتے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں یہ کھانا یہ کھانا تو کچھ ہے اس قسم کی عادت نہیں ایسا کچھ نہیں ہے الحمد میرا اچھا اس معاملے میں بہت اچھا ہے بس کبھی کبھی اپنی فرمائش کر دیتے ہیں تو جو الحمدللہ ہو جاتی ہے پوری لیکن اتوار والے دن کا ان کا ہوتا ہے پروگرام کا وہ میرے لیے ناشتے میں جو ہے نا حلوہ پوری بھیجی جائے تو آپ بھیجتے ہیں بالکل بھیجتا ہوں پابندی سے بلکہ میں خود لے کے آتا ہوں ہاں اتوار والا دن کیونکہ میں چھٹی میں ہوتا ہوں گھر سے یہی قریب ہے میری رہائش تو میں خود لے کے آ جاتا ہوں یہاں پہ اچھا اتوار کو پوری کھاتے ہیں یہ بتائیے کہ مدنگ چینل ماشاء ہر طرف باہر ہیں کیا کہیں گے مدنی چینل کے بارے میں نہیں مدر جی مد... مدنی چینل کا ماشاء اللہ بس اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس سے ہمارے دین کا پتا چلتا ہے سنتوں کا پتا چلتا ہے اللہ اس کو قائم دائم رکھے گا اچھا جی. غیبت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ غیبت تو نہ سنیں گے اور نہ غیبت کریں گے نارا لگانے سے ہاں نہ غیبت سنیں گے نہ سلو الحبیب صب اللہ تعالیٰ علی محمد چن جی اسامہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے اور مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ آپ نے مدرسۃ المدینہ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید برکت عطا فرمائے اور مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھیں یہ تو ایک ظاہری بات ہے یہ ظاہری بات ہے کہ جو مدنی منا عمل کی طرف بڑھ رہا ہے جو والدہ کے ہاتھ چوم رہا ہے جو مطلب سلام کر رہا ہے جو کھانا کھاتے و سنتوں کا لیاز کر رہا ہے پانی پیتے و احتیاط کر رہا ہے تو والد صاحب کے تأثرات جذبات کی یہ سب سے چھوٹا ہے بڑے بھائی بہن دیکھ کر اس کو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا سعادت مند بن گیا ماشاء اللہ اسامہ آپ کی کارکردگی مرحبا اللہ آپ کو برکت دے اور بھی تمام مدر مُنہ یقیناً عمل کر رہی کر رہے دیکھیں اب آپ کی باری کا بات ہے تو اب باریاں تو آ رہی ہیں باریاں آ رہی ہیں آپ نے ماشاءاللہ کل سوالات کے جوابات جو دینے میں چستی کا مظاہرہ کیا تو جتنی ریکارڈیں تو کافی ہو, آ, ہو, ہو گئی ہیں کالیں ہمارے پاس چند ایک کالیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو آئیے ہم آپ کل جو سوال کیا تھا کہ مطلب جو احادیث جو روایت کی ہے تو سب سے زیادہ روایت کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا جواب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے چند ایک مدنی منوں کی کالیں ہم آپ کو سناتے ہیں اور پھر آپ کو انتظار ہوگا کہ ان کا تحفہ کیا ہے تو توفہ بھی پیش کیا جائے گا تو آئیے سب سے پہلے اپنے کال سنتے ہیں سلح حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد مدینہ تک جمرہ سب سے زیادہ جس صحابی قریبا مربی ہیں میں محمد عطاری بن محمد وکیل تاریخہ بات کروں سب سے زیادہ ابولہ منقول ہے صلی اللہ تعال محمد کالیں بہت ہیں وقت نہیں لیکن ہماری مجلس نے کالیں آپ کو جواب دو ہی سنائی کہ سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نن ہے اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال آپ کو پیش کروں آئیے ان مدنی منوں کے لیے ہماری مجلس نے جو تحفہ تیار کیا ہے وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے مدنی منع دیکھیں کہ ہماری مجلس نے کتنا خوبصورت تحفہ ان کے لیے تیار کیا ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ادنان بن وکیل مدرسۃ المدینہ گودرا باب المدینہ کراچی کراچیل بن شکیل احمد مدرسۃ سردار آباد عظیم اتاری بن عبد الحفیظ مدرسۃ المدینہ لالا مسا سبحان اللہ محمد ابو بکر بن اظہک مدرسۃ المدینہ عرفات کالونی والا. صلو علی والا ماشاء اللہ حبیب محمد تو چلے جناب آپ کو مبارک ہو ہماری مجلس کی طرف سے یہ خوبصورت تحفہ آپ کو پیش کیا گیا اور شاباشی ہی پیش کی گئی ہے اللہ تعالی آپ کے علم میں عمر میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم الیاسری زندگی گزارنے کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹ مدنی منوں کے لیے چالیس تو اس میں سے ہم روزانہ ایک مدنی انعام کے بارے میں سنتے ہیں مدنی انعام نمبر آٹھ میں امیر علیہ رسو فرماتے ہیں خدا نہ نخواستہ تو تکار کی عادت تو نہیں خواہ ایک دن کا بچہ بھی ہو اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہوں پیچھے سے بھی جمع کا سیگا استعمال کریں مثلا زید آیا زید کہتا تھا کی جگہ زید آئے زید کہتے تھے وغیرہ یعنی کہ آپ جناب سے بات کرنی ہے تو تکار سے نہیں کرنی اب آپ کہیں کہ وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے تو میں اس سے اس تو چکار سے بات کرتا ہوں نہیں کاری صاحبان ہو مدنی منع ہو ہر ایک ایک دن کا بچہ بھی ہو آپ کہہ کر بات کریں کہ خوش اخلاق کی جو برکتیں ہیں حسر اخلاق, اخلاق کی بہت برکتیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ اپنائیں گے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں ہٹاؤں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت یہ مکمل ہوا ہے اپنا سوال جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں آج کا سوال یہ جی جشن ولادت کے متعلق سوال ہے سبحان اللہ کی اب تو دن ہی یہی آ رہے ہیں تو ہمارے آقا و مولا احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کتنے جھنڈے نصب کیے گئے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبا صلی اللہ صح وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر کتنے جھنڈے نصب کیے گئے آج کا سوال ہے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر کتنے جھنڈے نصب کیے گئے ان سوال کے جوابات کے لیے زیرو ٹو ون آج نمبر چھبیسویں ہیں 021 تھری فور نائن فور ٹو اور مدنی چینل کے ناظرین ہو قاری صاحبان ہو آپ اگر اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں یقین دینے چاہیے اس سلسلے میں آپ نے کیا محسوس کیا زیرو اس کے علاوہ اپنے جو بھی اس سلسلے مشورے ہو وہ آپ ہمیں ضرور پیش کریں انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے میں آپ کا مشورہ ہمیں کارآمد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نویل الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مجھے ہاں